فإن الله تعالى فرماتها ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعبلوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور یہی فضل ہے جس کی یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے ام علیم بذات الصدور کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے بلا شبا وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف تمام قبائل قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا آپ کا مطلب آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں واضح نصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجر اجرت تم سے نہیں مانگتا کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو تمہاری مرضی لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رحم و قرابت کے ناتے مجھے ایزا تو نہ پہنچاؤ اور میرے رستے کا روڑا تو نہ بنو تاکہ میں فریضہ رسالت تو ادا کر سکوں یہی معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت مطلب رشتہ داری ہے اس کو قائم رکھو بحالے سے ہی البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اٹھارہ بعض نے القربہ سے طاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مراد لیا ہے جب بعض مفسرین نے المودت تفیل القربہ کے یہ معنی کیے ہیں کہ سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو لیکن آیت کی یہ تفسیر مرجوح ہے صحیح تفسیر وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرادی تھی یا مروی ہے صحیح تفسیر وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے تاہم اہل بیت کی محبت و تعظیم اپنی جگہ پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت اور ان کا خیال اور لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ بھی واضح رہے کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ و کی ازواج متحرات فاطمہ علی اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم سب شامل ہیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ شیعہ حضرات کھینچا تانی کر کے اس آیت کو علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے حضرت علی و حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم تک نیز محمد کا نیز محبت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک یہ ہے کہ انہیں معصوم اور علوہی اختیارات سے متصف مانا جائے علاوہ کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ بطور اجرت تبلیغ نہایت عجیب بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ سے بہت ہی فروتر ہے پھر یہ آیت اور صورت مکی ہے جبکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ابھی عقد زواج بھی قائم نہیں ہوا تھا قائم نہیں ہوا تھا یعنی ابھی وہ گھرانہ معرض وجود ہی میں نہیں آیا تھا جس کی محبت کا اس بات اس آیت سے کیا جاتا ہے پھر یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کا ارتکاب ہے پھر اس لیے وہ پردہ پوشی فرماتا اور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے پھر یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے جس سے وہ قرآن ہی مہو ہو جاتا جس کے گھڑنے کا انتصاب آپ کی طرف کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے پھر یہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا جیسے کہ مقزمین کا دعویٰ ہے جیسا کہ مقزمین کا دعویٰ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی یا اس کو بھی مٹا ڈالتا جیسا کہ اس کی عادت ہے پھر توبہ کا مطلب ہے معاشیت اور گناہ چھوڑ کر کردہ گناہ پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم محض زبان سے توبہ توبہ کر لینا اس گناہ اور معاشیت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا توبہ نہیں ہے یہ استحضاء اور مذاق ہے تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے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 اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا ہو تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے انہیں خوب دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کار ساز تعریف کیا ہوا ہے وَمِن اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور جو بھی چلنے پھرنے والے اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب بھی چاہے ان کی یا ان کے جمع کرنے پر قادر ہے وَمَا وما من فبما كسبت ويعفو عن كثير اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر ہی فرماتا ہے اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی مددگار اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوئیں پوری فرماتا ہے بشرط یہ کہ دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو اور حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں کھانے پینے کے سامان کے صحرائے بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرت مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرح میں وہ غلطی کر جائے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرما دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا ہر شخص شر و فساد اور بغی و عدوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا جس سے زمین فساد سے بھر جاتی پھر جوانوائے رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے یہ بارش جب نا کے بعد ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح احساس بھی اسی وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں پھر کار ساز ہے اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے انہیں منافع سے نوازتا اور شرور و محلکات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے اپنے نامات بے پایا اور احسانات فراواں پر قابل حمد و ثنا ہے پھر بتن زمین پر چلنے پھرنے والا کا لفظ عام ہے جس میں جن و انس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں جن کی شکلیں رنگ زبانیں طباع اور انواع و اجناس ایک دوسرے سے قطن مختلف ہے اور وہ روئی زمین پر پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا پھر اس کا خطاب اگر اہل ایمان سے ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گی حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و حزن پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ماف فرما دیتا ہے بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بہتر اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو مصائب دنیا تمہیں جو مصائبے دنیا پہنچتے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو درگزر ہی فرما دیتا ہے یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا اور عقوبت و تاذیر میں تاخیر یہ بھی ایک گناہ معافی ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا فاطر آیت نمبر پینتالیس اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ رہے یہی مفہوم سورہ نہل آیت نمبر اکسٹھ میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو یا جو مصیبت جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم بچ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں او بما ويعفو عن كثير <تصفح> یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے اور چاہے تو بہت سو سے درگزر کرے <تصفح> الَّذِينَ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں فہم اونتی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ چنانچہ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرُ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا قَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف الجواری جو اصل میں الجواری ہے جہریت مطلب چلنے والی کی جمع ہے بیمانہ کشتیاں جہاز یعنی بر و بہر پر یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہیں ورنہ اگر وہ حکم دے تو یہ سمندروں میں ہی کھڑی رہیں یا کھڑے رہیں پھر یعنی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں تغیانی آ جائے اور یہ ان میں ڈوب جائیں پھر ورنہ سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آ سکے پھر یعنی ان کا انکار کرتے ہیں پھر یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے پھر یعنی معمولی اور حقیر ہے چاہے قانون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ یہ عارضی اور فانی ہے پھر یعنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متائے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی کیونکہ اس کو زوال اور فنا نہیں مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے پھر یعنی لوگوں سے افو ادر گزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے منتقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان حرومات اللّہ عز وجل منطق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجل بحوال ان تنتہک حرمات اللہ عز و جل صحیح البخاری حدیث نمبر عز ہزار پانچ بہوالے ساٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستائیس مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا پھر یعنی اس کے حکم کی تاط اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں پھر نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے پھر شورا ذکرا اور بشرا کی طرح باب مفاعلہ سے مستر ہے یعنی یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو سر عمران آیتمبر ایک سو چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے جس سے مسلمانوں کے بھی جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو ہم خلافت میں مشاورت کے لیے چھ آدمی نامزد فرما دیے عثمان علی طلحہ زبیر سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم انہوں نے باہم مشورہ کیا اور لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا بعض لوگ امرحم شورہ بینہم سے جمہوریت مطلب ڈیموکریسی کا اس بات کرتے ہیں حالانکہ جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سمجھنا یک سر غلط ہے اسلام میں طے شدہ شرعی و دینی امور اصول و فروغ کی ترمیم تنسیخ اور تبدیلی کے بارے میں مشورہ تو ہی مشورہ تو ہو ہی نہیں سکتا انتظامی و ریاستی معاملات میں مشورے کرنے کا حکم ہے جب مغربی جمہوریت میں کوئی بھی چیز مشورے سے مستثنی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں طے شدہ مسلمات مسلمات دینیا کے اندر تبدیلی اور اسی طرح معلوم اور ظاہر کو اکثریت کی خواہش کے پیش نظر جائز قرار دینے کے قوانین بنتے ہیں پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ حالانکہ جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سمجھنا اکثر غلط ہے اسلام میں طے شدہ شرعی و دینی امور اصول و فروغ کی ترمیم تنسیخ اور تبدیلی کے بارے میں مشورہ تو ہو ہی نہیں سکتا انتظامی و ریاستی معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم ہے جبکہ مغربی جمہوریت میں کوئی بھی چیز مشورے سے مستثنا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں طے شدہ مسلمات دینیا کے اندر تبدیلی اور اسی طرح معلوم اور ظاہر کو اکثریت کی خواہش کے پیش نظر جائز قرار دینے کے قوانین بنتے ہیں زنا، ہم جنس پرستی اور اس طرح کے بے شمار جرائم کو قانونی حیثیت دینا اسی مغربی جمہوریت کے ثمارات ہیں بنا بری مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اس بات تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگانے سے سوشلزم مشرف با اسلام نہیں ہو سکتا اسی طرح جمہوریت میں اسلامی کی پیوندکاری سے مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبا راست نہیں آ سکتی مغرب کا یہ پودا اسلام کی سرزمین میں نہیں پنپ سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولین اور وہ لوگ کہ جب ان پر بغاوت و اداوت ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں على الله۔ ہمنعثا فا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ولا من تنتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے اور زمین میں نا حق سرکشی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے لما رأوا هل من اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لئے کوئی کار ساز نہیں اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُون عَلَيْهَا خاشِعينَ مِنَ الذُلَّ ظُرُونَ مِن طَرْفٍ الْ خَفيِي وَقالَالَ الذيينَ آمَنُ إِخَاصِرين الذيينَ خَصُِ آ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْومَ الْ القِيامَ فل إِ الظَّالِمِينَ فِي عذاَابِم مُقم اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا آگاہ رہو بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے وَمَا كان لَهُم من أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِّن سَبِيلٌ اور ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لئے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم اللہ مرد له من اللہ ما لکم من ملجئن یومئذ وما لکم من نکیر تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ڈالا نہیں جا سکتا اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے افو عام افو عام کا اعلان فرما دیا ہدیبیا میں آپ نے ان اسی آدمیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا اس یہودی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر, زہر ملا دیا تھا جس کی تکلیف آپ دم واپسی تک محسوس فرماتے رہے بحوال تفسیر بن کثیر البتہ بعض روایات میں اس کے برعکس اس یہودی عورت کے قتل کرنے کی سراحت آئی ہے اس میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا تاہم جب اس زہر کو آلود کھانے سے ایک صحابی حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ عنہما کی وفات ہو گئی تو آپ نے قصاص کے طور پر اس یہودی عورت کو قتل کروایا یا قتل کروا دیا بحالے زاد المعاد تیسری جلد سفر مر تین سو چھتیس سبع جدید پھر یہ قصاص بدلہ لینے کی اجازت ہے برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گیا ہے پھر یعنی دنیا میں ایک کافر ہمیں بیوقوف اور دنیاوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے آج دیکھ لو حقیقی خسارے سے کون دوچار ہے وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں پھر یعنی جس کو رد کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا پھر یعنی تمہارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جا سکو یا نظر میں نہ آ سکو جیسے فرمایا یقول سورہ قیامہ آیت نمبر دس سے بارہ تک اس دن انسان کہے گا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے ہرگز نہیں کوئی راہ فرار نہیں ہوگی اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا یا نکیر بھی معنی انکار ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے کیونکہ ایک تو وہ سب لکھے ہوئے ہوں گے دوسرے خود انسان کے عذاب ہی گواہی دیں گے یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گا تم اس عذاب کا انکار نہیں کر سکو گے کیونکہ اعتراف گناہ کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہوگا وصل صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسحب اجمعین